دو السلام يا سید یا رسول اللہ والا علقہ و صحاب قیا سد یا حبی دسلام علیک سات والا علی کا و صحاب قیا مکین قلوب بل سے گزارش ہے کہ کوئی حضرات ویڈیو وغیرہ نہ بنائے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے شکل بہار دے ہجوڑی سکھ دی دار دیے متا نگری دلداری عرب شریف ہے سونی ساری ناز ناز مت لکھ لکھواری تیواری لکھ لکھواری دار نبی مختار تار دیے اج ڈوڑو سکھ دیار دیے متا ای نگری دل مرے دیوار سب رل مل لبیک پکارے آئے حج دیوار سب رل مل لبیک پکارے ری ہو گھر بار دے اجڑی سک مزائی نگری دل گھر سارے تاری کئی شلو محز کئی شے اسلو محض ناو سکھ ہیک یار دیے اج سکھ بتائے عشق فرید خرید کی سے کلکاروں آزاد تھو سے عشق فرید خرید کی دو سے گلکاروں آزاد سرخی گزل سے درخی کل مساج دل کجل دار دیو درات کو سلام استشتیاری عظمت کو سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مبارک مبارک مبارک شر شیطانی درشتر درشتر>. زمینی آسمانی, آسمانی <تصفيق> دوستان گرامی ہوں اگر شک سا طور پہ جناب یہ دی دی نیا مولو پیش کر رہے ہیں ارالا کرتا جا لکان خدشات شریف سے لوگ روک د چلا گیا پہلے نمبر تلت غلط ہے کہ میں روک دیا روکیا میں آپ وقت ان اصل جواب کی طرف رجوع کرنا جس وقت ناچیر نے بیان حالات الحکام اختلاف الحوال البلوہ <تصح> <يا> بلیت <البنیت> ہوئے <تصح> جس وقت کوئی بلوا مصیبت عام ہو جن کہ عام منہ میں تو اس وقت ایسے عام, مسائل اجتہادی جنہ مشتہد کلام کی گنجائش ہوں اجمائی منشمش نہیں ہوں رخصت کی طرف اجازت کی طرف لوٹ جس وقت ناچیز نے بیان کی اس, اس وقت تو تصویر کا مسئلہ عموم میں بلوا نہیں بنا اج حالات ایسے, ایسے نے کہ کوئی جگہ تصویر تو خالی نہیں نہ کوئی دکان نہ کوئی بازار نہ کوئی سڑک نہ کوئی اڈا نہ کوئی دربار جتی لین جائیے مووی نال فلم بن جائے بس سے سفر کریے کسے جب اتنا عام ہو گئی ہے تو ہن دو ہی سوچتا سات اچھے جنگل نو منہ کر جائیے وہ ممکن کوئی نہیں ری متا ہے دربار شریف یا اپنے مسائلے وہ جانا جائز ہو جسے ایڈے وڈے محبوب صلی اللہ وسلم دربار تو محروم رہیے سارے رنگا بے وقوف کہڑا ہونا سانو سمجھاو لگتے سا کوئی انکار نہ لیکن سمجھاوگا بن جائے سمجھ آئی کہ نہیں پہلے کوئی سمجھاو کی حیثیت اپنی بنائے. بنائے. دوسرا مسئلہ ونباز فاسق اور مفت پیچھے نماز فکے ہنفی رکھنے لیکن ضرورت کی فکہ دے حکم دے مطابق, بیان شریف دے مطابق، دوسرے دے اکرام دے مبارک دے عمل نوی جائز مبارکی اور حنفی دے اندر اسا. اعلی حضرت امام سنت رضی اللہ تعالی تفسیر تعبیر شریف ساڈے امام علیہ سنت رضی اللہ تعالان ہو بتاوا رضویہ شریف جلد چھویں صفا نمبر چار سو پینتیس ہے اگر فاسق اور مبتدا کے علاوہ کسی اور صحیح صحیح العقیدہ اور صحیح العمل بندے دی جماعت میسر نہ ہوئے تو اس فاسق اس وقت فاسق اور مبتدے کے پیچھے پڑھنا اکیلے پڑھنے سے افضل آن یا واجبات میں سے ہے بعض ماموں کے نزدیک فرض ہے واجبات نماز ادا کرنا اگر پھر سن لو ایسا علاقہ جتھے فاسق اور مبتدے کے علاوہ صحیح العقیدہ اور صحیح العمل بندے دی جماعت مجسر نہ ہو جتھے ہوئے اتنے مکرو تحریم ہے واجب اگر پڑے گا دے اور جتھے نہیں ہوں مجسر نہیں ملتی صحیح بندے دی جماعت تو پیچھے پڑھ لینا کلے پڑھن پڑھنے والے امام مامے سنت جی نمبر میں دس ہے صفحہ نمبر بھی دس اص اپنے آپ فکا یا شریعت نہیں چلا اور شریعت نال گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے ہاں ایسا ضروریا نا چیز نے اس ضرورت کے تعلق کہ اپنے صحیح عقیدے نو بچانا بھی ضروری نیت بندہ کر لے پیچھے گمراہ امام <laughs> تا کہ تا کہ دی, دی نفرت جڑی ہے نا وہ قائم یہ مسئلہ سمجھن تو بعد اور میں جو کچھ بیان کر رہا پورے مطالعے اور رہے وسوکا پتہ نہیں کنیا کتاباں میں ہیں اس چڈیا لیکن جو امام اہل سلت رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ دیگر فکر دیا کتابوں میں بھی پڑھیا جناب نے سامنے وہی وہ رکھ جاتا اگر کسی قبول کرے اصل موضوع کی طرف ہونا اللہ شاہ ولی اللہ نے آخری تسنی اس بنانا کرنا ایک دو تین چار پانچ چھ ست اٹھ نو نو قسم غور نالج بڑا کچھ سمجھ آج سمجھ آئے وہ نو قسم اللہ والی قسم نے لکھی کامل دوسری لکھی ہے حکیم تیسری لکھی ہے خلیفہ چوتھی معید بروح القدس ستویں ہادی مزکی اٹھویں امام کامل دوسری حکیم تیسری خلیفہ چوتھی معید برخل القدس چھویں ہادی مزکی ستویں امام اٹھویں منظر نامی ان نبی دسویں نبی المبیا دس قسم اچھا کامل حکیم خلیفا دن قدر چھ سات، نبی آٹھ نبی اولمبیاد نو،, نو قسم سرکار نے بیان فرمائی ہر قسم دی وضاحت کرا گا آخری قسم نے نبی اولمبیادی بنا پہلی Paveli قسم آپ نے کامل کی بنائی کامل کن کہ اچھا آپ نے انہوں کا کٹھا نام رکھیا ہے حمی ایسے لوگ جنہوں اللہ تعالی سمجھ اللہ دلہ سمجھا مسلا حمین جنہوں دا میں سوکھا ترجمہ مطلب کڈیا اولیاء اللہ کی قسم پہلی قسم کا ملے کامل اگرچہ عام استعمال شاہ صاحب نے اپنے لفظ وضاحت فرمائی عبارت ہے منقانہ تہذیب بل عبادات فرمایا جہا اکثر حال اے ہوئے کہ اللہ یہ ہوا نفس دی تہذیب اور نفس دی اصلاح دے علم اللہ تو حاصل کرے عبادات دے جس اللہ دے پیارے دا حال زیادہ انج ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس دل تے الہام فرماوے کہ نفس دی سلاح اخلاق دی سلاح اج ہوں ان طریقے نسان دفس کی اصلاح وہ اپنا نفس اللہ تبارک مطالعہ فضل و کرم نال اسلح لی فرما لیند دوسرے دے نفس کی اصلاح جتنا علم کی ضرورت ہوں اللہ تبارک و تعالی الام فضل و کرم حاصل کردہ کہ عبادت ذریعے کی نفس کی سلاح دی نفس دیا پیڑیاں سفت نکل دیا نفس دیا چنگیاں سفت ہوں جا بندہ اللہ تعالی تو, اللہ تعالی تو علم اللہ! حاصل کردہ جہڈ علم, علم نفس دی اصلاح اس بندے نو کامل آخری ای مطلب یہ نکلیا کامل نعر مارن نہیں بنتا کامل نفس کی اصلاح ہے جس وقت نفس کی اصلاح کا مطلب یہ علم آ جان سارے جہ نفس کی اصلاح واسطے ضروری ہوں ایسے, ایسے علم جس بندے جس دیدے کو دیدے دے اللہ تعالی کے فضل آدھے الحام اندر توجہ ایسا مطابق عظیم خطاب ہونا کامل ہے میں نتھو خیر نہیں کہہ دینا کامل اس بندے نہنا ہے جی کول دے ذریعے نفس دی سلاح ہوتی یہ سارے دے اللہ تعالی اتا ہوئے جل جی اصلاح نفس سمجھ نہیں آئی گل اور اس طرح سمجھو جی حکیم معالج کامل بیماریاں کدن دا فان رکھ دائے علم رکھ دائے وہ حکیم ہوندہ ہے کامل یہ سیسرا اللہ بارا کامل وہی وہ ہوندہ ہے جیڑا نفس دیاں بیماریاں کدن دا فانت دا علم اللہ کوڑو لئی دائیں اللہ کول لے اس واسطے آکھا شایخ نے کہ یہ چیز کتابہ پڑھناڑ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ جس وقت کسے دل دلال دل رابطہ کردہ ہے نا اس دل دلتے فضل فرماندہ ہے او دل اللہ تعالیٰ تو او تے علم تے گر حاصل کردہ ہے جس جی دلال لوکاں دے دلان دے کور دور ہو جاؤ دوسرا فرمایا حکیم کون من کا ناسر حال ہی الفاضلہ وعلوم تدبیر المنزل ونہ فہو الحکیم. دوسرے نمبر پہ فرمایا حکیم جنو دانا یہ کون اللہ تعالی تو آلی بلند آل آخلاق بھی حاصل کرے گھر تدرب تدبیر منزل گھر چلاو کا بھی او پورا گور اللہ تعالی تو حاصل ہو گھر بنا لینا سوکھا ہوں گھر نو چلاونا بڑا اور بال بچے جم لے پر بال بچوں نو سامنا فرمایابارکواد حاصل کرے کہ میں گھر کلا پھر گھر تنقدار آ جان گے وہ بھی انہ ان شلاح اللہ تو چلکے تاکہ صحیح طریقے چلا کے دنیا اخرت چکی سمجھ آ رہی نکلی تیسرا نمبر خلیفہ او وہ کہڑا ہے فرمایا من کان اکثر حال ہی تلب کی سیاست خلیفے کا کی کام ہے کیڑا خلیفہ ہے دا اللہ, دا؟ اللہ یعنی صدیق اکبر مانگو فاروق اعظم خلیفہ خلیفہ واسطے کی یہ فرمایا کہ کلی وہ کلی طریقے ایسے رب تالا کو حاصل کرے جنہوں نے او حکومت صحیح چلا لے۔ لوکاں چ انصاف کرے ظلم دور کرے۔ جس وقت اس نو علم جاندے نے سیاست دے کی انصاف قائم کرنا تے ظلم دور کرنا۔ اس وقت خلیفہ بن گیا۔ یہ سارے ہیں اللہ والے۔ ہیں سارے اللہ والے۔ اور خلیفہ خلیفا اللہ والا خلیفہ وہ اللہ والا جڑا سیاسی یعنی عدل کرنا انصاف کرنا ظلم تو بچانا خالی ملک نہیں وہ تو چلانا رہا چار سو تھا دو شرطا ایک انصاف کرے عدل کرے دوسرا ظلم تو بچا ہوے چاہے دنیا ہر معاملے و انصاف تو کم لو اور ظلم تو بچاو ایسا شخص مبارک اللہ مبارک و تعالی مہربانی یہ ہدایت ہے تو اور خلیفہ خلیفہ کی ہیں ہر لفظ دے بولنا مخصوص من ہے وہ پایا جائے گا استعمال کیتا جائے گا توجہ ہے چوتھے نمبر القدس اللہ تعالی دی طرف مقدس روح تائید اور امداد کرے وہ کہڑا بندہ ہوں جنلے جہان دے فرشتے مالا اعلا من المت بہل مالا خاط و, و ترا اتل من ہی بروح القدس. جہان مخلوق جی دے وے. تعلیم دے وے. کرے. نظر آمتا مختلف قسم ظاہر ہون ایسے بندے نوئد میروقس کہ سالم اللہ علیہ <و سلسل> نے فرمایا حضرت حسان مم. اللہ تعالی تیری تائی داستریل مقرر فرمایا. فرمایا. توجہ ہے شریعت متحرہ لے کے فرشتہ شریعت لے کے شریعت لے کے, شریعت لے کے فرشتہ نبی علاوہ لیکن غیب دیا کوئی صرف نبی پنج نمبر مسکی ایسا راہ جا سا فرمایا نور ہی و فائدہ حاصل کرن او دے نصیحتوں فائدہ حاصل جاوے او دے ہم نشین سنگیاں بیلیاں والے تے دل لے چونا دے بھی سکون تے نور آوے تے فیروس نور دے واستے نار او بھی کمال دے درجے نو پہنچا تے او بدورگ اللہ دا جڑا ہے او لوکاں دے ہدایت آستے بڑا ہی حریصہ ہوئے ایسے بندے نو ہا دی مزقی یعنی کی مطلب کہ جے میں دل لے چاپنے نور آیا اے میں آگا ہمی نور بند دا جا محمد سواجح سواجح جی صاحب اگلا امام کھانے جی نا امام اگلے دن میں ایک جگہ سے بیٹھا تھا میرا کسی نعرا مار دمام ہال سن لو آ یار گل سن سی گل نہ کری پتہ ہی کوئی امام کہندے من کا امام نا اکثر امام اندر جو دین دے قواعد ضوابط اور مسلحتا دی مارفت رکھدہ ہوئے یہ مطلب اللہ تبارک و تعالی اس نے ایسی سمجھ دے جس نال دین وے عقیدے اور عامال وے قواعد روابط پہچانے جیس وقت بھی کوئی فتنہ شجیوں خبیوں عقیدے اور عمل نو خراب کرن واسطے شاملوں لگے نا تو وہ بندہ فورن قوم دی رہبری کرے کہ اے عقیدہ جے تے این عملے او قوایت نوابت مطابق لوکان دی گمراہی تو بچا کے تے راہ مستقیم دی ہدایت کر دے دوسرے لفظ ہے ج سمجھو جیڑا اسلام دے اور اہل سنت دے دے عقیدے نو بچان دے سب طریقے سمجھتا ہو وقت کا امام کہ امام دین دیاں بنیادی ایسیاں جان دے سن جس کی وجہ نے اسلام دا بھی دفاع ہے اور آہل سنت دا بھی دفاع لوگ نے سڈے ورگے لوگ نے گل اللہ گلاد کر کے لکان کسی دلہ تعالی اللہ تعالی عطا مطابق. مطابق اسلام دے بنیادی قواید نمجے کے دے اندر جیڑی گمراہی شامل ہو رہی سی انو دور کیمام سنت نے یا تاجدار گولڑا پیر میرے لی شاہ ورگیا نے اینا دا حق بنتا ان دلفل بولنے کی اسلام دے بنیادی قواید جان کے تیونا دے مطابق ان تحفظ اسلام دیا قوم دیا سب مسئلہ سنتاب راہ بر لہذا ان لوگ نو امام آخنا چاہیے سڈے ورگان نوکت بھی سمجھ آئی کہ نہیں اص کتاب لکھیاں پڑھیا وہ بھی سمجھنے جو پتا نہیں کنا وقت لگا بھی پتا نہیں کنیا گلا پی جانا لہذا پڑ پڑھیا سنا اللہ تعالی ہدایت گلا تک پہنچنا لکھنا بیان کرنا یہ ہو اس لیے بنتا اللہ تبارک وا تعالی اس دین بنیادی گلہ ہدایت نبحان اللہ سڈے آئی محمد سیدنا نا امام اعظم حنیفہ سیدنا امام مالک سیدنا امام شافعی سیدنا امام احمد سیدامی دیگر سن جا کے امام سن اور اے سلسلہ امامد جاری رح جان نو اللہ و تعالی اپنے کرم فضل لال حق ہے جی میں صاحب اللہ تعالی نے واقعی بنیادی چیزاں سمجھائیا سن اسان جد پڑھیا نا تے دی ہدایات دی روشنی دے اندر پڑھ کے تے عقیدہ اساں نا کتابوں جو کے نظر اللہ نہ من ہوں فرق کے ڈرا کے پڑھ کے لیکن تعالی اللہ تعالی ایسے نظر بھی رکھ د کہ انج ہو جان بچ جاؤ سمجھ آئی کہ نہیں نے ہوں آخری لہ گئے نبی آ توجہ فرمانا اپ فرمانے والے نے وعد اخترت الحکمت الالهیۃ دوای ابعسال الخلق واحد من المفهمین فیجعلوه سببًا لخروج الناس من الظلمات الى النور وفرض الله علی عباده ان يسلموا وجوههم وقلوبهم له وذاقت في الملائ <سؤال> فهو اے سارے اللہ والے مگر نبی کدو بن دے نبی کدو بند نبی اس لیے بنتا ہے جس لے اللہ تبارک وطال سبب بناوے ظلمتاں تے ਹਨیریاں چوں کٹ کے نور ول جان دا نور ول جان سبب بنا اور بنیادی شے جیڑی نبی دی دوسرےاں تو فرق رکھ دی پچھلیاں تو فرق رکھدی او کی ہندی اللہ تبارک و تعالی اس دی طاعت فرما برداری نو لوکاں دے فرض کردا اور وہ اعلان کردا ہے اگر میری نہیں کرو گے تو جہنم جاؤ گے عزاب جاؤ گے لاند پاؤ گے برباد ہو جاؤ گے یہ اعلان کرنا کسے کسی بھی کامل کام نہیں حکیم کا کام نہیں خلیفے کا مویت بے روحل خود اس کا کام نہیں ہادی مزکی کا کام نہیں امام کا کم نہیں منظر کام نہیں صرف نبی کام <تصفح> نبی ایلان کردہ اگر میرے پیچھے نہیں چلو گے برباد ہو جاؤ گے آزاد آئے گا رب دادا فر ہو جاؤ گے لانت مبتلا ہو جاؤ گے صرف نبی کا حق بنتا ہے وہی اعلان کردے میں اللہ کی طرف آیا ہاں دوسرا ہی نہیں کہہ سکتا دوسرا ڈر ڈر کے آخے گا یار اللہ واہد شریف مولادی گل کرنا اگر میں غلط آخا میری سلاح کرو اگر صحیح بولیں تو اتباہ کرو میں لیکن یہ نہیں آخے گا کہ اگر تسا میرے پچھے نہیں چلو گے آداب آئے گا اللہ کی وی عدت نبی تعلق کر دگوا لو اگر میرے نہیں منو گے میری گل منو گے کافر ہو جاؤ گے آدابی جیڑا ان کا ایلان کردائے اللہ نبی آخری توجو جہ مین منو تو فلانے نہ منو تے چھٹے کافر ہو جاؤ گے اگر نبی نہیں دعوی بیو دا نہیں اللہ میری اس گلوجہ ہوشارے گل کر رہا دو, بندیاں دے بارے, پڑیا سنیا دو بندیاں دے بارے میں پڑھیا استعمل فورن مار دوں مرتاد ہو گیا بنا مراد آ تھی نبی کام کیوں آخ جا من کاتا اجمری غوث پاک میرا وار کے نہیں کہہ سکے جنیا قسم کسی نو ضرورت نہیں یہ صرف نبوت کا مقام ہے جیسے اور محقق دی گل سیفے انہوں نے ایک لکھیا کہ کہوا دعوی نبوت کی لبا یہ میلو نہ چٹا کا کسی توجہ ہے وہ کتاب دس دن ڈر مارے کہ یار پتا نہیں گل ہے ایکھی ای مارے نہ چاہیے میں یہ ارد کرا گا کہ یہ گل بالکل حقیقت ہے اور میں پہنچیا اس گل نبی کہ جیڑا ہر طرح دی ظلمت دور کرے نور لیا لیکن چیز نبوت کرے گا دا رسول نبی اور نہ آخے گا جہاں مینو نہ من کا توجہ نہیں فرمائی نے مقام نبوت تو علاوہ اپنے آپ پاک صاف دھاوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا کہ مینو منع مومی نہ اللہ دا پیارا رب وی اللہ تعالی میرے دل دلام اللہ تعالی میرے کو جگہ اللہ والا اپنے دور کی گل سمجھا گیا لیکن وہ بھی ضرورت اگر ضرورت محسوس کرے تو لیکن دین کی گل سمجھا گیا یہ نہیں آخنا دین دے گیا دی گیا نبی ہے فرشتا جدو نبی ولی سمجھ نہیں آئی اللہ دلی کو سمجھا آ سکتا دی آ سکتا دیف ہے فرشتہ نبی نو اللہ سمجھ نہیں آئی ادھر دیکھو آخری قسم وہ سونے نبی ہوں چار گلا یہ نبیا دا نبی شاہ بلیم دا نبی آپ دا نبی وہ جا تباہ رکھو تعالا جنو دین کے فرماوے جاؤ دین دی ہدایت واسطے نار دی امت نوی تو دی ہدایت واسطے بنے فرمایا نبی لمبی او لمبیا ہو اپنی بےسط ایک بےسط امت اللہ بہدلہ شریف مولا سونے نے اپنے نبی نوی لوکان دی ہدایت واسطے بنایے تھے حضور دی امتنوی لوکان دی ہدایت واسطے بنایے کنتم خیر امت اخرجت للہ سے تأمرون بالمعروف و تنہون عن الملک آپ فرماندھ جیڑا رسول خود بھی لوگ ہدایت واضح آپ ہر نبی رسول آ جوں سلسلہ ہدایت جاری ہو قیامت تک ہدایت کا نبیسط جدو نبی خود ہدایت واسطے پھر امت نبی کم کرے سونے نبیس دی ہدایت راہ کرے جدوں ایسے دو صفتا شانہ رل جاندیاں نے اسرے اللہ دا پاک نبی نبی جو لمبیا ہو سبحان اللہ اللہ وحدہ اول اعلی غریب سونے نے کسے نبی دی امت نو نہیں بنایا اے صرف امت پاک نبی سرور دی قیامت تک واسطے سلسلہ نبوت بن دے لیکن ہدایت دا سلسلہ پاک نبی وارثاں تو جاری جاری رہنے ہوئی دو دانے اللہ شریک مولا سونے نے پاک نبی ادھر اپنی ہو گئی دوسرا امت چلہ تعالی نے پاک سابقین نبیاں والا کم عمل وہ امت رکھ تا حضور نے فرمایا علماء امتی کام بجائے بنی اسرائیل ہوں جدو نے ریا نبی سونا نبی توجہ فرما جتنی قسم اللہ دے ولیاں دیاں دسیاں نے اللہ د پیارا دیا دسیا نے رب و حد شریک شریق ساری کر کے مستفا کریمر رکھ دیا و جو کی مطلب اگر کمال وے کھیں تحذیب نفس واسطے علم فان اللہ تو حاصل کرے او کاملے اے وی سید لمبیات اندر موجودے اگر حکمت دیگا لووے کی مطلب تدبیر مندل چلاون گھر نو اب گھر نو چلاواں ای وی سید العلوم بی啊 دے اندر اللہ طریقے نال موجود اگر خلافت دی گل ہوے سیاست نو سمجھن دی گل او بھی حبیب خدا دے بر سبیل کمال موجود ہے اگر تایید روح القدس دی گل ہوے تے حضور دے کتے حضور دے غلاماں دی تایید اللہ تعالی ملائکہ نال کر <سؤال> اگر حبیب تزکیہ دی گل ہوے اللہ وحدہ الاحد شریق نے ہدایت و تزکیہ کامل واسطے حبیب خدا نو بنایا ہے. اگر بابا امامت دی گل ہوے تے اسلام دا ہر بنیادی قاعدہ مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول موجود اگر درس سنان دی گل ہوے تے ویکھوے ویک کہ اللہ دے قیامت تک دے عذاب حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے نے جویں بخاری شریف دے اندر اوندے صحابہ دے نے حضور سرکار نے خطبہ شاد فرمایا زہر تو اثر تک اثر تو مغرب تک ایسے تھوڑے جی وقت جندر قیامت تقوی بلکہ بخاری دے مطابق مبدا اور سب احوال حضور سرکار نے بیان فرمایا اگر وی اگر نبو او اللہ آڑی اد وی نبی شبیل کمال نبیمیادیا شان اندر جامع اللہ تعالی نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ہے جیڑی شان کسے نبی کلی نظر آندی سی اللہ تعالی نے اپنے حبیب ساری جمع فرما در توجہ اس کتاب نو ایسے نہیں آپ نے جنیا قسم بیان فرمائی بارے فرما دے نا اللہ اکبر, اکبر فلیست, فلیست, فلیست المعجزات فلح ستل ظہور ظہور معظم المعجزات یکون من اسباب یقون موج رات آ فرمان جہجائے بندے ہوں نا اللہ تعالی جنہوں سمجھا دے دنیا دیاں غیبی کئی من گلازات یقینا الحوادث ہوں وَيَكُونُ سَبَبًا الدعواتِ سبحان اللہ! فرمان دینے جڑا اللہ دے بندے دسے نے فرمایا جی ربجای بندے ان, ان بندیا کوئی بندہ جڑا ہوئے گا اللہ تعالی, اللہ تعالی اللہ عزیزتے اللہ عزیزتے پہ کئی غیب دیا چیز کھولے گا اللہ! دعا قبول, قبول فرماوے گا! اللہ برکتا تو ظاہر فرما آپ کی فرما رہے تین چیزاں دس دین ایک فرمایا باز ہبا کسی کئی غیب دیا چیزاں دی دعا منگے گا اللہ واہدہ یہ تین چیزاں قربان جاو تین اللہ اولا شریک مولا دے حق مذہب جماعت پیارے ہوں انیزا وخا د قبل فرما دے پرختا انہر فرما عقید کی گل اللہ شریقلا نو قسم تے نو منتخب فرما دے کی کرد قسم دا فضل نال رکھد کئی غیب دیا چیزاں کھل جانا نے دعا قبول تیسری فرمایا برخت ظاہر ہو تین ساڑھے اقیلے بغیر کئی گل مرتبے دے مطابق. قلندر اقبال فرما پھر سلطان باب کی یاد کرنا جا دل فرما کئی غیب دیا چیز منکشف کر دیا فرمد سمان اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا. زمان اپنے ہاتھ چھپا نہیں سکتا ہلپر اقبال فرماندہ لیا فتنے فتنے جہان تو چھپنی ساک مگر دل نگر پاک ہونا چاہیے ساڈے تو تا نہیں کھلتے دل نگر پاک کدوں نے سلطان باہو فرماند دے تن من یار دا میں شاہ ر بنایا او من یار گ میں شاہ بسو گیتا گیتا آن اللہ دل بسو گیتا میرا ہویا خوب تسلا پشانی پشانی پی درد مد اے, اے, اے رمی پشانی بہو بی سر کھلا سے ہزار قربان جاوا الد مسانی حدیث امام بخاری ابو عاصم النبیل دے پتر پوترے نے ابن ابی عاصم ابن ابی عاصم محدث کتاب سنن جنان دی اس دنیا دے بہت مشہور کتاب ہے انہاں دی کتاب الا حد والمسانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے صحابہ دی تاریخ تے حدیث دی کتاب ہے امام بخاری دے شیخ استاد دے پتر دی کتاب ہے مسجد نبوی شریف دے خانے چھ جلد سی نہ مدنی پاک سرکار صحابی سندھی ابو آب قرسافا صحابی ابو آب. قرسافا سن ابو قرسافا صحابی سن جنہ کنیت ابو قرسافا سی کاف دو نیفیفا ابو اکر صاحب نے نام خیشنہ بن جندر ہے آپ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینار بیعت فرمان دیا حت شریف ملایا سونے نبی حت شریف ملایا پڑی رکھے حضرت دس حت مبارک ان جو دو لوکانوں پتہ لگا ہے ہات مبارک مدینے بخاری بخاری اپنے بچا نا سن قطار لوا لے سن آخر سن یار مہربانی کر پھیرتا جا جڑا ہاتھ مدنی محبوب دے دے آیا نارے نارے نارے نارے اگلی گال، او سے ہی حدیث دی کتاب لکھا ہے قربان جاو اس صحابی مبارک دی، عادت شریف دی، جدو صبح دی نماز کا وقت ہونا اپنے پتر نو اٹھانا اصلاحات اصلاحات کہے گے اپنے پتر نو نماز صبح واسطے جگہ اونا پتر دی عادت مبارک سی جی جدو اب دی آواز سنی اصلاحات اصلاحات بیٹے نیا کھنا لبائک, لبائک لبائک کہے گے اٹھ کھ تقدیر دا کم باپ ملک شام دا شہر عسقلان اٹھ سی جی بیٹا قید ہو گیا ہے رومی آن دے کوڑ. رومی, رومی کافر روم والے آن بیٹے نو قید کر لیا ہے باپ شام اسکلانے چ جتوں کے محد صب نے حضر اسکلانی شارے بخاری نے باپ اسکلانے چوم در کافر قید دے در باپ دی عادت مبارک سی صبح اٹھنا بیٹے نو آخنا سلاد سلاد بیٹے نے لبا کہ اٹھ خلونا ہوں باپ دی عادت مبارک بنی سی بیٹا بھاوے رو مج واپس جے چیک میلے دا فیصلہ ہے باپ اپنی عادت دے مطابق صبح کی نماز اٹھد اسی طرح ہی فرم الاد الاد بیٹا روم دی قید سندا ہے اتو ہی جب دب ل چشتی کو سمجھو بولو سبحان اللہ او قربان جاواں سل کے جاو سونے نبی کیویں گیب کی گل من کشپ پی ہوں پتر سندا ہے اور سجنا اتنے کم کملی والے معلوم ہویا جہا نور مستفا سینے ہزور صحاب د جو ہے، اور میں پچھنا%, ایمان اگر صحابی سلاد سلاد آخی سلاد سلاد تو بیٹا سن لینا سلام کا مستفا کیوں نہ کہ اس روایت کی سند بھی صحیح ہے سنعد بھی صحیح ہے خیر اس پاسے جانا مقصد نہیں کرنا میارا کہ جدھر بھی نظر مارے گا نا آسمان زمین چ دلیل صرف اکو ہی لبنی ہے کی کہ سنیاں کا مذہب بار دین اسلام حق اور مذہب خدا تبرک تبرک تبر رخ نکھنا شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہے ہیں فیما اے اللہ دے پیارے لوگ فرمایا جی برکت دی دعا دے دیں دن دن برکت بھی ظاہر ہو میں میں گل کربر ہی شرک سرکی میں عجیب تسلسل ویکھیا لیکن عجیب گل یہ اللہ تعالی تبرک کا سلسلہ دنیا تبرک بکد ہےکدور کیا جتیاں جتیاں اتنے کپڑے بکتے کپڑے نہیں لب کیوں دنیا لیں اتور سستیاں مہنگیا اتے جی سستی مہنگی سستا مہنگا مہنگی چیز دنیا لیند کی عجیب گل ادھرو تبر رخ بند کی تھی آدرو تبر رخ ویچی آ سدگے جامع رب نے کہڑی کہڑی شہ بند کرو گے اپنے ہاتھی ہر جاری کرو گے مسلمان بندہ ایمان بھی لو نا پیمی ہودر سا دو بند دے مشائق وہ جنو رشید احمد گنگوی کہ ایک بند مٹی پیش کی مٹیج نبی نے فرمایا مدیف مدینے سونے نبی بھی فرمایا ہے، ما... تراب المدینہ تو شفا مدینے کی مٹی شفا ہے فرما شفا ہے دم دم کا پانی شفا ہے بکیا پاڑ پاڑ کے پیو جنہ مرضی پیو سارے کام کر ہے کیوں بنے شفا اگر پانی ہونے کی ہے نسبت نسبت مدینے دی مٹی شفاج ہے خیر دا ایک سلسلہ اللہ تعالی نے چلا دل گئے بند کرتا روی پا بنتا ہے ڈک نہیں سکتے ڈکنا نہیں چاہیے ہاں سدکے جم آشک ہوں کی سنایاد ہے کہ نہیں بولو ہر ہر har ہر ہر امام مالک نہیں سن پاؤں گے پر اتم ہے مدینہ مکا یہ ہے آشکا شہر ایمان جد اے سی وغیرہ مدینے لیکن آشق فرما ہے کرڑ کدا شمشاد سنو برو سار شکل بہار دے ہج ڈوری شک دیدار دے متا نگیری دلدار میں رات ایک رات بڑا نوخا لانا ہوں جی وہ من چولہ کے پوشت کا وہ مندی کڑا آلہ کریم کھانا ہوں پندرہ سو لگ بھگ بندہ رج جائے میری سمجھا لوں گوشت میں جد شریف خرا سا جی خالصا سامنے لائٹا لگی سامنے مرچا نے بلب لگے بھی بتھیرا کچھ لگا اتنے مرچا بلب لگے میں پوچھا خیر میں پوچا یار بندہ فوت ہو جائے تو رواج یہ تین دن بتی لانا وتا دن تین دن پورا کھانا بلبا لوشنیاں میں لطیف میرے منہ آ گیا میں یار آپ مندی کھلی جانے چنم اسدی کر کے جی قبضہ قدرت میری جان ہے میرے چنگیاں آخری جنیاں آخ فلم بنا کے بھیجتے اس کھانے دیا دے موقع اس کھانے دیا کہے یار اچھی چنے پڑی جرم چی آسی ماڑے تگڑی کا سارا میں سنگیا کر میری اگر تو مذہب لیکن افسوس تیر تو ایول بہنا چاٹے گل باقی لکھے ہونا کل چنے لکھے لیا مذہب ایک تینوں اتوں نہیں پچتی ہونا چاہیے اپنے مطلب چڈیا نا کر مہاس واسطے تین وہ سکتا ہے کدرت والا ایسے ایسے جواب دے جڑے تیرے کسی اور پتا لگ جائے ایمان اگر سنت ہے تو یہاں کیوں سمجھنی اللہ تعالی غائبا بھی قبول فرماند ہے انہوں دعاواں بھی قبول فرمان ہے اور فرمایا انکت بھی ظاہر ہوں برکتہ کی مطلب برکتہ یہ مطلب tá, برکت کا مطلب ہوں یہ مطلب نہیں فرمائی اللہ تبارک ان کے قدم نفع دے نفا ہے سمجھ آئی کہ نہیں اللہ ہو سونے نبی سلور جوڑیاں سل سانو دینے اسلام اور مذہب حق بعد او بھائی میرے لو خدمت ہی اللہ تبارک و کالا مبارک نام شریف